بسرحمن و رحمۃ اللہ وحمد اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صفیہشہ ورثہ باقی تمام سامعین برادر خارن سب کچھ باقی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درجہ نمبر ایک سو چورانوے اور اولاد اشریا جو ہے میں سے اولاد آشرے میں ہم لوگ اس جو ہے اور اشرے کا درج تو اوراد کا نمبر تینتالیس ہے تو اس طرح آج کے درج جو ہے ایک سو چورانوے ابلیغ تینتالیس فورٹی تھری جو ہے ہم کو ظاہر کیا جا رہا ہے اور اوراد اشرے میں سے آپ سورائے دوسرا احساس رائے نبا ہاں جی میں تو سالوں کے جو ہے آخری دو آیتیں عائد نمبر انتالیس اور عائد نمبر چالیس جو کہ اس کے آخر آیت ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا توجہ دے رہا ہوں اور آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا زین کہ یہ شراطین اہم مطالعے پر مشتمل ہے اس کا پہلا حصہ جو ہے قیامت کے برپا ہونے یقینی ہونے پر دلائل ہے دوسرا حصہ جو ہے وہ لوگ جو قیامت سمیت دوسری بنیادی عقائد اور اسلام کو نہیں مانتے ہیں ان کا انجام جو ہے بیان کیا کہ جہنم ان کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے جہنمی فرشتے وجوہ داروغہ ہیں وہ ان کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے اور ان کے لیے کیا کیا جہنم دردناک سزائے ہیں ہاں جی اور کھانا پینا ہے وہ بیان کیا اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے قیامت کے اس موضوع سمیت تمام بنیادی اسلام کے عقائد کو بھی قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر لبے کہتے رہا تو انہیں متقین سے تعبیر فرمایا اور کہا کہ ونلمت مفاذہ کا متقین کے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں فرمایا ان کے لیے جو ہے باغات ہیں انگور ہیں ہاں جی اور ان کے لیے جو ہے ہم عمر نوجوان بیویاں ہیں اور ساتھ ہی ان کے لیے دوسری طرح طرح کی جو ہے اور یہ سب جو ہے اور وہ اس میں چھلکتے ہوئے طرح طرح کی جو ہے لذیذ پینے کی مشروبات ہیں اور اس جنت کے ماحول میں کسی قسم کے لغو و اور گناہ کی باتیں اور چھوٹ نہیں سنیں گے فرمایا یہ عرب کی طرف سے ان کے نیک عمل کا بدلہ ہے اور یہ حساب شدہ اور بہت ہی عظیم نعمتیں ان کے لیے ہیں ان کے عمل کے مطابق ہیں فرمایا اس کے بعد جو ہے کل قیامت کے جو دن جب برپا ہوگا تو اس دن جو ہے ملائکہ اور مصف میں کھڑے ہوں گے کوئی جو ہے بات کرنے کے کسی کو گنج اجازت نہیں ہوگی مگر جس کو رحمان اجازت دے دے اور وہ ٹھیک ٹھیک اور سچ بات کا ہے اور اس میں پھر رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالی سے کل میزاء القیامت میں جو اس ملے گا اس کا کل کے درزم توضیع ہوا آج پھر اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے برپا ہونے کو یقینی ہونے کے اس مطلب کو دوبارہ دہرا رہے ہیں اور اس دن کا پھروں کیا انجام ہوگا کیا حالت ہوگا وہ بیان فرما رہے ہیں ہمارے یاد نمبر انتالیس میں ذا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک اليوم الحق حمن شاہ اط حضی ما رب ہنج آگے جو ہے انا ناخم عذابن قریب یوم او ماقد ما قدمت ہو یقول الكافر و یا لتنی کن تو ترابہ تو حضاء لکل یوم الحق ہاں جی الحق قانا جو ہے ثابت کرنا حقیقت سے واقف ہونا تو ضالقلیوم سے مرال قیامت کے دن ہے اللہ فرماتے ہیں یہ قیامت کا جو دن ہے یہ سو فیصد حقیقت پر مبنی دن ہے یعنی یہ ہر صورت میں ثابت ہو کے رہے گا ہر صورت میں یہ دن واقع ہو کے رہے گا یہ برحق دن ہے اس کے واقع ہونے میں کسی کو شک شبہ کے کوئی گنجائش نہیں ہے ظالقلیم الحق یہ وہ برحق دن ہے ہاں جی برحقیامت کا برپا ہونا پراشے برے لوگوں کو ان کے عمل کے لحاظ سے ہاں جی سزا جزا ثواب دینا اور جو برے ان کو سزا دینا یہ قیامت کا دن جو برپا ہوگا عظیم دن یہ دن برحق دن ہے ذالک القلیوم الحق یہ دن ان قیامت کا برپا ہونا برحق ہے یعنی ثابت شدہ اور اٹل ہے اس میں بندے کے لیے شکیق کوئی گنجائش نہیں اللہ فرما رہے آئی حرمۃ ہمن شاہ تحض علا رب ہی معاوا جی؟ تو تحضا انہیں بنا لے قرار دے معاپ کا معنی یہاں تجمہ کیا ہے معاون مر جان و سبیلاً ٹھکانہ بعض کی جگہ تو اللہ حمن شاہ تحظا سو جس کا جی چاہے ہمن جی؟ شاہ جو چاہے جس کا جی چاہے اتحض لا رب ہی مآوہ. اپنے رب کے جوار رحمت میں اپنا ٹھکانہ بنا لے اپنے لیے جو ہے ٹھکانہ بنا لے یعنی جگہ بنا لے مراد کیا ہے جنت میں اپنے لیے جگہ بنائیں تو یہ تو اس میں چونکہ فرمایا جو نہیں مانتے ان کے انجام بھی بحث فرمایا جو قیامت کو مانتے ہیں ان کا انجام بھی ان کے لیے کامیابیوں کا ذکر ہو گیا لہٰذا آپ اللہ فرماتے ہیں یہ دن ہر شرب میں واقع ہونا ہے اور قیامت کا بارپا ہونا اٹل ہے ہاں جی اس میں شک شعبہ کے کوئی گنجائش نہیں ہے لہٰذا جو شاہ ہے اپنے رب کے حضور جو ہے اپنے لے ٹھکانہ قرار دے اپنے لے ٹھکانہ جو ہے بنا دے ہاں جی اللہ کے جو ہے ٹھکانے بنا ڈالے جوار رحمت میں رب کے حضور میں تو جو ہے اس سے میں یہ فرمایا کہ توضیحی جی طور پر آخر میں پھر بتا دے اللہ تعالیٰ نے کہ اس اس دن کا آنا برحق ہے حمن شاہ ہنج الزال کے اس میں شیخ و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں جس کا جی چاہے آج اس راستے پر چل کھڑا ہو جو اس کو اس کے رب کی طرف لے جاتا ہے یہ دن جو اس, جو اس کے راستے پر جو ہے کھڑا ہوگا جو اللہ کے راستے پر کھڑا ہوگا اور وہ رب تک پہنچائے گا جو شیطان کے راستے پر کھڑا ہوگا وہ شیطان تک پہنچا گا واضح بات ہے لہٰذا اللہ نے فمن شاط تخذ ارا رب بے معا پر جو چاہیں ان جو شاخشاہ اچھا ہیں وہ قرار اپنے لے بنا ڈالے اپنے لے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ یعنی yani رب تک پہنچنے کے راستے کو آخرکار اختیار کرے جو کہ اللہ کے دین اسلام کا راستہ ہے قرآن کا راستہ ہے یعنی yani الت علیہ السلام کا راستہ ہے اللہ کے اولیاء کرام انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے اس راستے پر چلیں اس راستے کو اپنا راستہ انتخاب کریں تاکہ جو ہے رب کے پاس تمہیں ٹھکانہ اور جگہ مل جائے تمہارے لیے جو ہے وہاں پر مالجہ و ماوا ہو تو اس دن کے برپا ہونے میں کسی کو شیخ شبہ کے اذان گرامی کوئی گنجائش نہیں ہے آج کل کے لوگوں کو بھی جب وہ اللہ اور کوئی بندے مومن پولش بندہ جب وفس کو حجور میں غرق رہتے ہیں گناہوں میں غرق رہتے ہیں انہیں سمجھانے کے بلتے بولتے ہیں بھئی خوف کرو اللہ کے خوف کرو قیامت سے ڈرو تو بولتے ہیں قیامت سے کون واپس آیا ہے ہاں جی تو قیامت آئے گا تو دیکھا جائے گا تو عظیٰ نگرامی یہ بھی انہی مشرکین جیسا عقیدہ ہیں یہ لوگ حیقت میں یہ قیامت کو نہیں مانتے اور قیامت کو نہیں ماننے کی وجہ خود کو بے لگام رہنے کے لیے کیونکہ قیامت کی سزا جزا پر ایمان رکھ کر خود کو بے لگام کریں گے تو اندر سے اس کو مسلسل ملامت ہوتا رہے گا یا اس کے لیے خوف تاری رہے گا کہ حساب کتاب ہوگا تو پھر کیا ہوگا لیکن قیامت کا ہی انکار کر کے بیٹھیں تو اس کو وہ ایک لحاظ سے اپنے آپ کو ایک جھوٹا تسلی دے کے رہیں گے خان جی بس جو جنہوں نے دنیا میں عائشی کیا بس اس کے نظر میں وہی فائدہ میں ہیں جنہوں نے جو اپنے آپ کو بچا کے رکھا دنیا کی حرم لذتوں سے اپنے بچایا ان کی نظر میں وہ لوگ بیوقوف ہیں لیکن جو اللہ والے ہیں ان کی نظر میں وہ لوگ بیوقوف ہیں جو دنیا کی عارضی کر کے آرام و راحت کو آخرت کے اودی کر کے آرم و راحت پہ ترجیح دے رہے ہیں اور یہاں چند دن خود کو آرام میں رہنے کی کوشش کریں اپنی خواہشات پورا کریں حلال حرام ہر جائز ناجائز ترقوں سے اور پھر اپنی اودھی گھر کو خراب اور توا برباد کریں آگے اللہ فرماتے بندگان خدا بھئی ان نہ اندر ان بے شک ہم نے اندر نہ اندر ڈرانے کے معنی میں اندر نہ ہم نے ڈرائے کم تم لوگوں کو بے شک ہم نے تمہیں ڈرایا کس چیز سے ڈرایا عذاب قریب جلد آنے والے عذاب دینی قیامت کے عذاب جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ہاں جی تو وہ وہ جلد عذاب الہی تمہارے شامل حال ہو کے رہے گا لکھرمات تمہارے نظر میں قیامت بہت دور ہے ہمارے نظر میں قیامت بہت نزدیک ہے اللہ اناؤ باحدہ ان ہم جو نراح و قریب لوگ قیامت کو بہت دور سمجھتے ہیں لیکن ہم اس کو بالکل نزدیک سمجھتے ہیں تو یقیناً جو ہے قیمت جو ہے دنیا قیامت کے مقامی دنیا کی عمر بہت چھوٹی ہے کیونکہ وہاں کا ایک دن یہاں کا ایک ہزار سال ہے اب یہ سے اندازہ کرو وہاں قیامت کا جو عرصہ ہے کتنے وسیع جو ہے زمانے پر مشتمل ہے تو اللہ پھر تقرار کریں بندوں سے ان نہ بے شک ہم نے اندر ناکم یہ انسانوں ہم نے تمہیں ڈرایا عذابً قریباً بہت جلد جو ہے ہنجی آنے والے عذاب سے ہم نے تمہیں ڈرایا قریباً ہاں جی جلد آنے والے عذاب سے ہم نے تمہیں ڈرایا جلد آنے والے عذاب سے کہ اس دن کیا ہوگا یوم ینضرالمر ہو اس دن دیکھ لے گا نظر ینض الدہن مر انسان اسے مرد کے معنی میں ہے مراد اس میں دونوں ہیں مرد اور دونوں ہیں اس دن انسان دیکھے گا ما قدمت قد یدا ہو جو کچھ اچھے برے اعمال آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھ نے کیونکہ اکثر عملیات انسان کے ہاتھ انجام دیتے ہیں اس لیے موقع نہ ہاتھ کی طرف نسبت دے ویسے جو ہے تمام اعمال مراد ہے وہ جن انسان خواہ ہاتھ کے ذریعے سے کیا ہو اس کام کو خواہ زبان کے ذریعے سے کیا ہو خواہ آنکھ کے ذرے سے کیا ہو خواہ خان کے ذرع سے کیا ہو خواہ دماغ کے ذریعے سے کیا ہو خواہ کے کسی بھی اعضاء کے ذریعے سے وہ اس کام کو کیا ہو خواہ نیک ہو خواہ برا ہو ان سب کو انسان دیکھ لے گا یو مو جن یور المر انسان دیکھ لے گا ما وہ تمام چیزیں یہ ما, وہ بہت وسی مفہوم رہتا ہے وہ تمام چیزیں خواہ اچھا ہو خواہ برا ہو خواہ بڑا ہو خواہ چھوٹا ہو خطمدہ ہو جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے ان سب اپنے اعمال کو دیکھا دیکھے گا تو یقیناً دیکھنے کے بعد جو اچھے لوگ ہیں ان کے اچھے اعمال دیکھیں گے تو انہیں بہت خوشی ہوگی آگے نجات کے ان کو امکان نظر آئیں گے لیکن کافر جو ہیں ان کو اپنی دنیا میں قوبر کے علاوہ اس کا کوئی نیکا عمل ہی نہیں ہے شیر کے علاوہ کوئی نیکا عمل ہی نہیں ہے تو وہ اپنی انجام کو دیکھے گا تو وہ یقیناً وہ کیا کہے گا فرماتے ہیں تو یو یوم دن ینمر و انسان دیکھے گا ماقد مدیہ ہو جو خوش اعمال اچھے برے اس نے آگے بھیجا ہے وہ دیکھے گا وہ یقول القافر پھر کافر کہے گا یا لنی کن تو تراوکاش میں مٹی ہوتا دنیا کے زندگی میں یہ مٹی ہوتا اور مٹی کے ساتھ جو ہے برابر ہو کےتے ہیں زمین سے ملا ہوا ہوتا اور لوگوں کے پاؤں تلے روندتا رہتا اور آج کی یہ ذلت جو ہے میدان قیامت میں اور جہنم میں مجھے اٹھانا نہ پڑتا تو کتنی جو انسان جو اس دن جو ہے دنیا میں تکبر کرتے ہوئے حق کے سامنے اللہ کے عزم میں وہ ہاں تکبر کرتا رہا اور ایمان نہیں لایا آج وہ کتنی جو ہے پریشانی کے مظاہرہ کریں اور کتنے اپنے ذلت و خاری کو خود دعوت دے رہے ہیں تو جو ہاتھ ہیں جو ہاتھوں نے آگے بھیجا قدمت یا دیال تنی کاش کی میں اس کی من ترابن تھی۔ تو میں یہ وہ بے شک ہم نے تمہیں ڈرایا ہے یہ انسانوں ہم نے تمین ڈرایا ہے قرآن کے ایک آدمی نہیں سنکڑوں آدمی حضان گرامی قرآن پاک میں کم از کم ایک ہزار آیت قیامت کے موضوع پر ہے کم از کم ایک ہزار آیت کچھ شعرے میں تو صرف قیامت کے موضوع پر ہے جیسے سورح ہنج ہاں جی واقعہ ہیں سورہ قیامہ ہیں سرحاز الضلع ہے اور اس طرح شرعیہ شاء القاریہ ہیں ایسے بہت کچھ شعرے ایسے ہیں صرف قیامت کے موضوع پر ہیں اتنی اہمیت کا حامل جو ہے یہ موضوع ہے اللہ اللہ ہے بے شک ہم نے تمہیں دراز, دراز دیا ہے جلد آنے والے عذاب سے عذابً قریبن سے اس دن کیا ہوگا اس دن دیکھ لے گا ہر شخص کے جو ان عملوں کو جو اس نے آگے بھیجے تھے اپنے نے اپنے, اپنے ان تمام اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے تھے اور کافر جو ہے بے حسرت کہے گا یا قول القافر بس حسرت کہے گا کاش یا لیتنی ہاں کن تو ترابا میں خاک ہوتا کاش میں مٹی ہوتا کافی لیے تمنا کریں گے ہاں تو اچھا برا جو ہے اچھا برا جو عمل بھی اس نے دنیا میں کیا وہ اللہ کے ہاں پہنچ گیا ہے لہذا قیامت والے دن وہ ان کے سامنے آ جائے وہ تمام عام اور اس کا مشاہدہ کریں گے چنانچہ قیامات قرآن پاک دوسرے آیات بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں اللہ فرماتے ہیں وا وج و معاملہ حاضرہ سرح کا میں وہ سب پالیں گے جو کچھ عمل انہوں نے کیا تھا حاضر اپنے سامنے پالے گا یعنی ہر انسان نے جو کچھ عمل کیا ہے وہ اپنے سامنے اپنے عمل کو حاضر پائے گا سامنے دیکھیں گے سامنے پیش کیا جائے گا اس طرح کے جو ہے قیامت آئے نمبر تیرہ ملین میں تیرہ ہیں فلماتی یونب بول انسان یوم جن بھی قدم کا خبر دیا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ اس نے عمل آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑ کے آیا اس طرح سر اجازلہ عالم نے لی یورا و آم علوم برپا کرنے ان کے قبروں سے اٹھائیں گے کیوں اٹھائیں گے لیوراؤ و آمتا کیوں نہیں ان کے عمل دکھائے جائے تو پھر ہمیں یہ عمل مصقال ضرت نخر ذرا ہمیں یہ عمل مصقالت شررہ ذرا تو جو ہے جس کے ذرہ کے بربر نیکی ہو تو وہ بھی دیکھے گا ذرہ کے بربر برائی ہو تو وہ بھی دیکھے گا پر جو ہے کفار کے عمل جب اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا اس وقت اس کے تمام موج مستیاں ختم ہو جائے گا اور ساری نخوصتیں اور تکبر خواب مل جائیں گے اور بس حسرت کہے گا کاش میں مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا ہوتا اور مجھے یہ روز بت دیکھنا نہ پڑتا تو ایک توجہ یہ ہے ایک توجہ جو بقول اور کافر میں کافر سے یہ عام کافر ہے وہ کفار جو اللہ کے دن کو نہیں مانتے یہی انسانوں میں سے جو کافر یہی مراد ہے اور لیکن بعض مفسرین نے کہا ہی بعض نے الکافی سے مراد ابلیس لیا ہے ہاں جی ابلیس لیا ہے اور پھر جو ہے اس روز جب اولاد آدم کے نیک کی یہ عزت افضائیان دیکھے گا ابلیس تو کہے گا کہ کاش مجھے آگ سے پیدا نہ کیا جاتا اور اس کی وجہ سے مغرور ہو کر میں گمراہ نہ ہوتا کاش میری تخلیق مٹی سے ہوتی میں اپنے رب کے حضور عز کے سالی اختیار کرتا ہے اور آج اس رسوائی سے دو نہ ہوتا تو اعظن اگرامی جو ان جو ہے ویسے بھی ابلس کافروں میں شامل ہے ہاں ابلس الگ چیزنی ہے تو ابلس کو اپنی کا طوط پہ اس کو تعصف ہوگا باقی انسانوں میں جو جو کفرات ہے ہیں ہے ہیں, مشک ان کا اپنے کھی پہ یقیناً پر شمان ہوگا تو عزاً اگرامی اس کے آخری ہاتھوں میں دوبارہ اللہ نے بہت ساتھی کے ساتھ تاکید کے ساتھ ہاں جی قیامت کے برپا ہونے کے عقیزے کو مضبوط کیا اور فرمایا ظال کے لیے منحق اس کے واقع ہونے میں کوئی شک شبا کے گنجاز نہیں ہے اور اس دن جب آمال ہر انسان کو اس کے عمل اس کے حادث سامنے پیش کیا جائے گا اچھا وہ راج جو بھی ہو ذاللہ کے برابر بھی ہو اور اس دن یقیناً کافر اپنے آپ کو بہت سہد خسارے میں دیکھ کر وہ تمنا کریں گے کاش میں مٹی ہوتا تو میں دعا کرتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسے نورانی اولاد ہے جسے نورانی کو پڑھتے میں جو معنیٰ مفوم عقائد پر مبنی تعلیمات ہیں ان کو بھی دل و جان سے قبول کرنے کے ہم سب کو توفی عطا فرما یہ اللہ ہم سب کو کل قیمت نے متقین کے زمرے میں معاشر فرما اور ان کے لیے جو بشارتیں دی ہے وہ عمل حام بھی قبول فرما